الرحمن الرحیم الرحمد صلی اللہ محمد وحمد علیہ وحمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ شفاء الربادشہ علی القیتیٰ اور شاہ باقی تمام سامعین برادران خواران اور دیگر ورش کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر ایک اور دعوہ شریف کے اندر اصل دس ہمارا اوراد آشریہ میں ہے تو اوراد آشرہ کے اندر نمبر بتیس تو اس طرح آج کا درس جو ہے ایک سو اور لیگ بتیس کے صورت میں میں نے اس کی نمبر دیا ہے اور اوراد آشریہ میں سے کلتا تھا اس کی جو آخری ایک پیراگراف ہے میں سالوں شروع ہونے سے پہلے کہ یا مین الجمیل وصل القوی سے لے کر اسی حصے کے آخری دعا تک کی حدیث میں اللہ کے جبی الامین نے اسی حدیث اسی دعا کے حصے کو پیارے نبی پر ہنج ہو کے ذریعے سے بیان فین فرمایا اس دعا کو بھی اور اس دعا کے ثواب اور اجیر کو بھی تو کل اس کے ثواب کے حوالے سے ہار اور پھر جو ہے اس کی کل بتائے اس کے اتنی زیادہ اس دعا کے اتنی زیادہ ثواب ہے کہ تمام ملاقہ سمامات سات سات ماں زمین بھی اس دعا کے ثواب اور عجل لکھتے چلیں تو بھی ہاں جی ممکن نہیں ہے فرمایا اس کے بعد پھر ہر ایک پیراگراف کا مختصر ثواب اجیر بیان فرماتا جا رہا ہے اور آج جو ہے اس حصے پر اسی دعا کا کہ وزقال یا عظیم الف جب بندہ یہ بھی اسی دعا کا حصہ ہے عصر کی دعا کا ہاں جی تو جب بندہ یا عظیم الف کہیں یہ بہت ہی زیادہ جو ہے عف درگزار کرنے والے اے عظیم اف و درگزر در کے مالک کے کھر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے جی عوش میں اس بندے کو کیا چھین دیتا ہے ہم اس کا ثواب اللہ یہ بیان فرمائے کہ غہر اللہ النو بہو تو بندہ یا عظیم الاف کے خیر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالی بخش دیتا ہے غفر اللہ لہو اللہ اس کو بخش دیتا ہے ضنو اس کے گناہوں کو ولو کا نت خطیہ تو ہو اگرچہ اس کی گناہیں جو ہیں مثل ذبح دل سمندر کے جاگ کے برابر ہو یعنی سمندر کے جاگ کے سمندری چوربوں میں برابر ہیں اتنا ہی زیادہ جو ہے تو اس کی گناہ ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا تو کتنا تو آبی سے اندازہ کریں یہ جملے کی کتنی بڑی فضلت ہے جب بند عظیم اللہ بولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ان تمام کی تو سارے گناہوں کو وقت دیں گے اگر اگرچہ اس کے گناہ جو ہیں سمندر کے جاگ کے برابر ہو اس کے بعد دوسرا ایسا جو ہے وزاق اور جب بندہ کہیں یہ ویسی دعا کیسا یا حسنِ تجاوز ہیں جی یہ بندوں کی گناہوں سے بہت بہترین, بہترین انداز میں درگزر کرنے والے یہ بہترین انداز میں درگزر کرنے والی یہ سیاح دعا سرے کا ایسا ہے ہاں جب بندہ اللہ کو یہ حسنِ تجاوز اے بہترین درگزر کرنے والے دل مبارک دعائ یا قلمے کو بندے کی زبان سے جاری ہوتا ہے بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا سونپ دیتا ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو تجا وض اللہ عنہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے تجاوز درگزر کرتا ہے اس کے سارے گناہوں کے حد تری قاتی یہاں تک اس کی چوری کی دعائیں شرب الخمر شراب نبیشی کے گناہ ہیں وہ احاویل دن اس کے علاوہ دنیا کی دوسرے واشدناک گناہیں جو ہے وہ غیر ظالم نل اس کے علاوہ دوسرے جو ہے گناہ نے قبر رکھوی اللہ تعالیٰ اس مبارک جملے کی برکت سے وہ دیتا ہے یا حسن تجاوس اے بندوں کی گناہوں سے بہترین انداز میں درگزر کرنے والے بخشنے والے معاف کرنے والے یہ جملہ جب بندہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں یہاں تک کہ چوری شراب نویشی دوسرے دنیا کے واشد گناہ گناہیں اور دیگر تمام گناہ نکرا کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور جب اندر یہ آگے پھر اسی دعا کا ایسا ہے یا صرف کی دعا کا وہ ادا کا واسع المغفرت ہاں جی ایک وسیع مغفرت کے مالک اللہ تعالیٰ کو بگاتے ہیں یا بہت ہی وہ ہاں وسیع مافلت کے مالک اے بہت زیادہ ہاں کے مالک یہ مافرت مدلخہ کے مالک کیونکہ جس کو چائے بچنے کی قدرت تو اللہ کا ہے اس کی مرضی اور منشا پر مبنی ہیں لہذا واشیل مغرت یہ بہت وسیع مغفلت والے ذات کے بندہ جب اللہ کو پگاتے ہیں تو اللہ اس کو کیا ضوابط دیتا ہے فرماتے ہیں اس کا ثواب پیامبر فرمایا جبلی امین کے توسط سے کہ فتح اللہ الُ سب عین بابن من رحمت جب بندہ اللہ کو یا واسل مغفرت کہہ کر پکارتا ہے تو کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب عین بابِ من الرحمٰ اللہ کی رحمت کے ستر دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں اور یہ بندہ ہوا یح بھی رحمت اللہ وجل اور یہ اللہ تعالیٰ کی ان عظیم رحمتوں کے رحمتوں میں غطور رہتا ہے ہاں اس یہ سمجھا اللہ کی رحمتوں کے سمندر میں دریا میں وہ غطور رہتا ہے حتیٰ یہ حرج منت دنیا یہاں تک کہ پھر وہ دنیا سے نکل جاتے ہیں اور اللہ حرت اللہ کی طرف اور اس موت کا موت اس کو آ جاتی ہے یہاں تک کہ وہ دنیا سے نکل جاتی ہے موت آ جاتی ہے تو یہ جملے کے بھی بہت بڑی ہاں جی بخش ہے کہ جب بندہ یا واصل ماخرت بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے ستر دروازے کھول دیتے ہیں پھر وہ جو ہے اللہ اضو کے رحمت کے اس سمندر میں غور رہتے ہیں یہاں تک کہ دنیا سے نکل جاتا ہے یعنی عالم حرت کی طرح اور موت آ جاتی ہے تو یہ بھی جو ہے بندے کی بخشش کی بہت بڑا ذریعہ اس دعا میں بھی قرار دی ہیں آگے فرماتے ہیں جب بندہ تو یہاں پر جو ہے تو جو بندہ جو دنیا ہی میں اللہ کے علی سیاح واسلم تو اللہ سمن ستر ہاں رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں اور اسی رحمت الٰہی میں وہ غوطور رہتے ہیں اور رحمت الٰی اور ہی دنیا سے اہدر سفر کر جاتے ہیں تو اس جملے پر آپ غور کریں تو یقیناً جو ہے تو جو بندہ دنیا ہی میں اللہ کے رحمت میں غوطہ ہیں اور اس کے لیے اللہ نے رحمت کے ستر دروازے دنیا ہی میں کھولے ہیں تو اس کی آخرت کی کیا شان ہوگی اندازہ کریں تو اس کے آخرت کی کیا شان ہوگی آخرت میں اس کے لیے اللہ اللہ کے عظیم نعمتیں اور ثوابات اور عجیب اس کے لیے اللہ نے رکھا ہوگا اور اسی طرح جب بندہ کہتا ہے وہ اضاق جب بندہ کہتے یا باشط علی نبی رحمہ ہاں جی وہ پاکزات جو اپنے دونوں رحمتوں کے جہان جو, جو اللہ جو اپنے رحمت کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا البج یا باصت الدین جو اپنے دونوں ہاتھوں کو رحمت کے ساتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ بندہ جو ہے اس سے مانگیں اور وہ دینے کے لیے تیار یا باسط الیہدین برحمٰن جس طرح ماں باپ بچے کو پیار سے دونوں ہاتھ پھیلا کر بلاتے ہیں اپنی طرف اور سینے سے لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کو اسی کے میں بلا رہے ہیں اسی کے کو یہ کا یعنی جملے میں بیان کریں یا اباسط علیہ دین برحمٰ ہے وہ اللہ جو اپنے بندوں کے بخشش کے لئے اپنی رحمت کے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یہ جملہ جب بولتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیتا ہے اور ماتم بسط اللہ یاد علیہ برحمٰ تو اللہ تعالیٰ جب بندہ یا باسط علیہ دین برحمت کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہاں جی اپنی رحمت کے ہاتھ اس کی طرح بڑھاتا ہے اپنے لطف و کرم کے ہاتھ اس کی طرح بڑھاتا ہے ہاں جس جی، طرح ماں باپ بچے کو سینے سے لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی لطف و کرم اور شاقت سے نوازتے ہیں بندے کو اور اس کی دنیا اور آہرت دونوں آباد کر لیتے ہیں اور جب کہتا ہے طے وزقال یا صاحبہ کلی نجوہ یا منتہا کلی شکوہ ہاں جی جب بندہ یہ مبارک حصہ دعا کا بولتا ہے یا صاحبہلی نجوہ اے عظیم اللہ وہ ہستی جو ہر نجوہ کرنے والے کا ساتھی ہے نجوانی ہر وہ شان جو آہستہ بات کرتے ہیں آہستہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پکارتی ہے دل ہی دل میں کوئی چیز مانگتے ہیں تو اس کا بھی ساتھی اے وہ جو نجوہ کرنے والے وہ نہایت ہی آہستہ بننے والے کا بھی ساتھی کہ اس کا بھی سنتے ہیں یا منتقلی شغوہ یہ ہر تمام, کی, شکایتوں کی آن جی, تمام شکایتوں کی شکایتوں کی انتہا ہاں جی ہم تمام شکایتوں کی انتہا یعنی جب بندے کو کوئی مشکل پیش آتا ہے تو مثلا آپ ایک بندے کے پاس گئے اللہ بھائی جان مجھے مشکل پیش آیا مختلف رشتہ داروں کے پاس دوستوں کے پاس گیا ہر کوئی بول یار یہ مجھ سے نہیں ہوتا ہے. تو آخر کہاں جائیں گے بندہ آخر کس کے دروازے کھٹ گیا اللہ ہی کے کی کھٹکا کیونکہ وہ ایسی ذات ہے جس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے وہ غنی ملا ذات ہے وہ مہربان اللہ ہیں اسی کو یہ بتیا منتہا کل شغوہ یہ تمام شکایتوں کے انتہا تو یہ دو جملہ جب بولتا ہے یا صاحب کل نظب یا منتحا کل شغوہ جو کہ اور اضاء کا حصہ ہیں بندہ جب یہ بولتا ہے تو اللہ اس کو کیا دیتا ہے فرماتے اطاح اللہ یہ ثواب ہے اس جملے کا عطا کرتے اللہ تعالی اس کو من العجری اجر میں سے ثوا اجری ثواب کل مسابط اللہ تعالی اس کو جو ہے ہر مصاویر ہر مصیبت زدہ شخص کو اللہ تعالیٰ اور صابشہ کو جتنی ثواب دے دیتا ہے اس کے برابر اس کے جو ہیں تعداد کے برابر ہر مصبت زدہ کے تعداد کے برابر ہر مصبت زدہ کو جو ثواب اور عجیب دیتے ہیں اس کے ثواب کی تعداد کے برابر ہ اس کے تجربہ کل ثالم ہر صحیح سالم فرد کے تعداد کے برابر کل مریض ہر بیمار کے جو ہیں تعداد کے برابر كل زرير ہر ذرہ رسدہ مشكلات كے گرفتار شخص کے ثواب کے برابر اس کی اس كى تعداد كے برابر وك کل مسكن ہر مسكين کے تعداد کے برابر وك کل فقير ہر فقير کے تعداد کے برابر و كل صاحب مصيبتيں اور ہر صاحب مصيبت کے تعداد کے برابر الہيہ عمل قيمت تا قيمت تک جتنے یہ لوگ ہوں گے جتنے مثبت زدہ کتنے صحیح تعلیم کتنے بیمار کتنے ذرا رسیدہ لوگ کتنے مسکن کتنے فقیر اور کتنے ساب مثبت ہوں گے ان تب کے تعداد کے برابر بندک اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب سے نوازے گا آپ سوچیں کتنے زیادہ ثواب اللہ اس کو دے رہے ہیں جب وہ یہ جملہ بولتا ہے یا ساب کلی نجو یا منتہا کلی شکوہ کر کے اللہ کو یعنی جب بندہ یا سبق الِنویہ مندا کلشعہ کے اللہ سے پکاتا ہے تو اللہ ہر مثبت زدا کے تعداد کے برابر اور ہر سالم شخص ہر مریض ہر زر دیدے ہر مسکین ہر فقیر اور ہر صاب مثبت کی تعداد کے برابر روز قیامت اسے ثواب اور اجر ادا کرتا رہتا ہے یہ تاروز قیامت اسے ثواب اور اجر عطا کرتا رہتا ہے ان سب کے تعداد کے برابر مسلسل اس کو سب عطا کرتا رہتا ہے اور جب بندہ کہتا ہے وہ عضاق علیہ یا عظیم ہاں جی یہ بہت زیادہ بندوں پر احسان کرنے والے عظیم من, من من احسان کرنا نیکی کرنا تب یہ بولتا ہے کے اللہ کو اگارتا ہے تو اللہ کیا دیتا ہے عطا اللہ عطا کرتا اللہ تعالی یوم القیامت قیامت اس کو منیت تو اس کی اپنی تمام عرضی اس کو دے دیتا ہے ان تمام عرضی پورا کر دیتا ہے اور منی الخلائق اور تمام دوسرے مخلوقات کے آرزوؤں کے برابر اس کو اللہ تعالیٰ اس کے آرزؤں کو پورا کر لیتا ہے اور اس کو انہی کے برابر اس سو ثواب و راضی سے نوازتا ہے تو جب بند عظیمن کے پکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حروض قیامت جو ہے اس کی اپنی تمام آرزویں اور تمام مخلوق کے آرزوؤں کے برابر اسے عطا کر دیتا ہے ہاں جی اور جو سمجھو گا کہ بے اس کی جو ہے عرضوں کے ثواب اور عجر اس کو عطا کر دیتا ہے یعنی اس کے اپنے تمام نیک آرزوئیں پورا کرنے کے علاوہ معنفریو بن جائے گا تمام معلقات کے نیک آرزوؤں کے برابر اسے ثواب اور عجیب عطا کرتا ہے اور اس کے آرزوئیں بھی بال لاتا ہے اور جب بندہ کہتا ہے یا وائز اقل اور جب بندہ کہتے ہیں یا کریم صفی یہ بھی اسی دعا کا ایسا ہے ہاں یا کریم صفی قدیم صفح یعنی اے نہایت بزرگواری کے ساتھ درگزر کرنے والی اے نہات بزرگواری کے ساتھ درگزر کرنے والی لطف و کرم کے ساتھ درگزر کرنے والے بندے کے گناہوں سے اور چشم پوشی کرنے والے ذات جب بندہ یہ دعا کر لیتا ہے تو اللہ اسے کیا سب دیتے فرماتے اکرم و اللہ تعالیٰ کرامت المبیائی تو اللہ تعالی اسے علیہ السلام جیسی بزرگی وہ عزت و شرف سے نوازتا ہے ہاں جی دنیا میں بھی اللہ اس کی عزت و شرف نواجہ ہے آصر چیز وقامات کے ہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء علیہ السلام جیسے بزرگ و عزت و شرف سے نوازتا ہے تو یہ کتنی بڑی ثواب اور حاضر ہے حضران گرامی ہاں جی تو انشاءاللہ یہ دعا جو ہے یہ ثواب کا سلسلہ ہے بقیہ انشاءاللہ ثواب کے ہے تو توضیح جی؟ کال کے درس میں دے دوں گا تو ہمیں جو ہے ان چیزوں کو جانتا اذین کرانی حضرت امیر کبھی سے مدانی نے ہمیں اس کتاب دعوت شریف کے اندر جو ہے کتنی موتیاں قیمتی جواہرات اس کے اندر رکھا ہے آپ یہی سے اندازہ کریں کہ اس کے اندر موجود ہر ایک ایک دعا کی کتنا زیادہ ثواف حاضر ہے لہٰذا کریں اگر ہم انہی دعاؤں کو توجہ سے پڑھیں انہیں اتنی کو جو باعض روزانہ دین انہیں کو توجہ سے پڑھیں چونکہ اوراد صبح ہے ہے سے پہلے کی دعائیں ہیں ان سب کو پڑھیں تو ہمیں کسی جو ہے دو نمبری ہاں جی جو ہے دو نمبری آج کے حقیروں کے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گا کیونکہ امیر کمی سو فیصد منشد ہیں سو آپ کے رہنمائی سو فیصد سچ و حق و حقت مبنی ہیں آپ کی میں جو تجزیات ہیں دعائیں وہ سب مستند ہیں حدیث سے ثابت دعائیں ہیں پیمبر سے آجمہ سے لہٰذا ہمیں ان کو پڑھیں تاکہ ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آ اور ہمیں پورا پورا ثواب اور اجروی مل جائے اور ہمیں کسی قسم کی پریشانی اور مشکلات بھی پیش نہ آ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگہ دین کی دی ہوئی تعلیمات کو ان کی دعاؤں کو وجفہ کرنے کے اوید کرنے کے اور انہیں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی عطا تافر